و هذا تاجر الرحمٰ سبقاتے ہاضر رجول رجول محمود وسم طبیب هذا البيت للتاجر وذلك البيت للطبيب بيت التاجر أمام المسجد وبيت الطبيب خلف المدرسة لمن هذه السيارة ولمن تلك هذه السيارة للطبيب وتلك للتاجر ہاد ہی من تن الیابانی و تل من امریکہ اب ترجمہ سنیے ہادر الرجل یہ آدمی تاجر تاجر ہے و ذالک الرجل طبیب اور وہ آدمی ڈاکٹر ہے اسم ال تاجر محمودن تاجر کا نام محمود ہے وسمت طبیب سعید اور ڈاکٹر کا نام سعید ہے حاض بہت یہ گھر لاجری تاجر کے لیے ہے کی بجائے کیا ترجمہ کریں گے یہ گھر تاجر کا ہے اور وہ گھر لبیبی ڈاکٹر کا ہے جی حکیم کے لیے استعمال کرتے ہیں طبیب محلی طبیب محلی محل کہتے ہیں مقام مقامی مقامی ڈاکٹر دیسی خالی طبیب ہو تو ڈاکٹر کے معنی میں استعمال کرتے ہیں ہاض ال بیت ال تاجری ولی کل یہ گھر تاجر کا ہے اور وہ گھر ڈاکٹر کا ہے بیت ال تاجر, تاجر کا گھر امام المسدی مسجد کے سامنے ہے وہ بیت التبیبی اور ڈاکٹر کا گھر خلف فل مد اور سکول کے پیچھے ہے لمن لی, لی لیے من کون کون کے لیے کی بجائے کیا کہیں گے کس کے لیے بلکہ کس کے لیے کی بجائے بھی اردو زبان کی پریپوزیشن میں کیا ترجمہ کریں گے کس کی لمن ہاد سیارت یہ گاڑی کس کی یہ گاڑی کس کی ہے والمن تل کا اور وہ کس کی ہے پھر سنیے لمن ہیارہ یہ گاڑی کس کی ہے ومن تل کا اور وہ کس کی ہے ہادح سیارہ تو یہ گاڑی لطبیبی ڈاکٹر کے لیے کی بجائے کہیں گے ڈاکٹر کی ہے و تل کا اور وہ تاجر کی ہے ہادح سیارہ تو یہ گاڑی من الیابانی جاپان سے ہے یعنی جاپان سے بنی ہوئی ہے جاپان کی بنی ہوئی ہے من امریکہ اور وہ امریکہ سے ہے یا ترجمہ کریں گے اور وہ امریکہ کی ہے تمرین و مشقیں تمرین کی جمع تمرین رقم واحد مشق نمبر ایک عجیب عطی آتی آنے والے سوالات کے بارے میں جواب دیجیے پہلا سوال ہے من ہادر رجولو و من ذالکر یہ آدمی کون ہے اور وہ آدمی کون ہے اس کا جواب اسی صفحے میں موجود سبق کی پہلی سطح میں ہے ہادر رجولو تاجر و ضالیکر راجولو تبیبن یہ آدمی تاجر ہے اور وہ آدمی ڈاکٹر ہے مسم تاجر تاجر کا نام کیا ہے اوپر لکھا ہوا دوسری سطر میں جواب اس کا اسم تاجر محمود تاجر کا نام محمود ہے اب آ جائیے اس پیج پہ جو علیحدہ سے آپ کو دیا گیا ہے سوال نمبر تین ہے مسم تبیبی ڈاکٹر کا نام کیا ہے عسم تبیبی سعیدن اسم تبیبی سعیدن ڈاکٹر کا نام سعید ہے مین این سیارتبی ڈاکٹر کی گاڑی کہاں سے ہے من سے ائین کہاں یعنی کہاں کی بنی ہوئی ہے کہنا ہو ڈاکٹر کی گاڑی جاپان سے ہے تو کیا کہیں گے سیارت مینلیا بانی من, من ای سیارت تاجری تاجر کی گاڑی کہاں کی ہے کہنا ہو تاجر کی گاڑی امریکہ کی ہے تو کیا کہیں گے سیارت تاجری من امریکہ این بیت ال تاجر تاجر کا گھر کہاں ہے اس کا جواب بھی موجود ہے سبق کی چوتھی سطر میں بیت ال امام المسجد تاجر کا گھر مسجد کے سامنے ہے اینا بیت البیب ڈاکٹر کا گھر کہاں ہے اس کا جواب بھی موجود اسی سطر میں بیت تو طبیبی خل فل مدرس ڈاکٹر کا گھر سکول کے پیچھے ہے تمرین رقم اطنان مشق نمبر دو اکرا وقت تو پڑھئے اور لکھیے پہلے ان جملوں کو ساتھ ساتھ دہرائیے پھر ہم ترجمہ کرتے ہیں هذا الولد خالد وذلك الولد محمد هذا الرجل مدرس وذلك الرجل مهندس هذا الكتاب جديد وذلك الكتاب قديم هذه السيارة لألي وتلك لخالد هذا الباب مفتوحا وذلك الباب مغلقا لمن هذه الساعة هي لعباس ا هذا البيت للطبيب لا هو للمدرس هذه الدراجة لابن المؤذن نعم من هذا الولد هو طالب من العراق أذلك البيت جديد لا هو كذيم جدا ہاد سیارت من البانی و تل کا من سوس راد من المانیا و تل کا من انکل تو اب ترجمہ سنیے الولد خالد یہ لڑکا خالد ہے وزالقلدُ المحمدُن اور وہ لڑکا محمد ہے حاضر الرجل المدرسن یہ آدمی ٹیچر ہے وزالک الرجلمحدن اور وہ آدمی انجینئر ہے حادر کتاب و جدید یہ کتاب نئی ہے وزالک الکتاب وقدیمََََََََََ اور وہ کتاب پرانی ہے ہاد سیارت علی یہ گاڑی علی کی ہے و تلک لال دن اور وہ خالد کی ہے ہاض الباب مفتوحن یہ دروازہ کھلا ہوا ہے والق الباب مغل اور وہ دروازہ بند ہے لمن یہ گھڑی کس کی ہے عباسن وہ عباس کی ہے البیت بئی تو یہ گھر ڈاکٹر کا ہے لا جی نہیں ہوا لمدرسی وہ استاد کا ہے لمدرسی ٹیچر کا استاد کا ہے احادہ تو کیا یہ سائیکل لب کے بیٹے کی ہے نعم جی ہاں منہادل والدو یہ لڑکا کون ہے ہوا طالب وہ طالب علم ہے من ال عراق سے یا ترجمہ کریں گے وہ عراق کا ایک طالب علم ہے ادالکل بہت جدید کیا وہ گھر نیا ہے لا جی نہیں ہوا قدیم جدن وہ بہت پرانا ہے ہاد ہی تو من البانی یہ گاڑی جاپان سے بنی ہوئی ہے یا منع کریں گے جاپان کی ہے تل کا من سوسرا اور وہ سوئٹزر لین کی ہے ہاد یہ چھری من المانیا جرمنی کی ہے المانیا جرمنی و تل کا المل تو من اور وہ چمچ انگلینڈ کا ہے تمرین رقم فلاسہ مشک نمبر تین ایک اور پڑھیے المثال الاتی آنے والی مثال ثم پھر حوول تبدیل کیجیے الجمل العطیت آنے والے جملوں کو مثلا ہو اس کی مانند اس جیسے اس کی طرح مثال ہادہ کتاب یہ کتاب ہے حاض الكتاب لمحمد یہ کتاب محمد کی ہے ہارا تبیبن یہ ڈاکٹر ہے کہنا ہو یہ ڈاکٹر ہندوستان سے ہے یعنی ہندوستان سے تعلق رکھتا ہے پھر ہادہ طبیب کی بجائے کہیں گے ہاضت طبیب ہادہ تو معرفہ ہے ہی پھر طبیب کو بھی معرفہ بنا دیں گے شروع میں الف لام لگا کے پھر سنیے ہادا تبی یہ ڈاکٹر ہے کہنا ہو یہ ڈاکٹر پھر کیا کہیں گے ہاد طبیب بالکل اسی طرح اگر کہنا ہو یہ لڑکا ہے تو کیا کہیں گے ہادہ ولادن کہنا ہو یہ لڑکا ہے کے بغیر پھر کیا کہیں گے ہادا اللہ ملا کے کیا پڑھیں گے حاض و کہنا ہو یہ کتاب ہے تو کہیں گے ہادا کتاب کہنا ہو یہ کتاب پھر کیا کہیں گے ہادل کتابوں اسی طرح ہم یہ مشق حل کرتے ہیں ہادہ طبیبن یہ ڈاکٹر ہے کہنا ہو یہ ڈاکٹر ہندوستان سے ہے کیا کہیں گے ہاضت طبیب ہادیب بس صرف آپ نے پوری مشق میں دوسرے اسم سے پہلے لام لگاتے جانا ہے اور کچھ نہیں کرنا ہاضت منل من ہاض ہی سیارہ یہ گاڑی ہے کہنا ہو یہ گاڑی پرنسپل کی ہے پھر کیا کہیں گے سیارہ سے پہلے لام لگا کے ہاضی ہی اہ تیکن ملا کے کیا پڑھیں گے ہار ہ یہ گاڑی پرنسپل کے لیے ہے یا اردو زبان کے اسلوب میں ترجمہ کریں گے پرنسپل کی ہے رالیكا والدن وہ لڑکا ہے کہنا ہو وہ لڑکا تو پھر والدن سے پہلے الفلام لگا دیں گے پھر کیا کہیں گے رالیك ال ملا کے کیا پڑھیں گے رالیك الدو ابن المدرس تو کیا ہو جائے گا ذالک الولد وہ لڑکا ابن المدرس استاد کا بیٹا ہے یہ لکھا ہوا ہادیب من ہو جائے گا ہاد لری ہاو سیاحتری اسی طرح الولد ابن المدرس دل کا ساتھ ان وہ گھڑی ہے کہنا ہو وہ گھڑی سوئٹزر لینڈ سے ہے یعنی کی بنی ہوئی ہے پھر کیا کہیں گے ساتون سے پہلے علی اسلام آ جائے گا تو کیا کہیں گے تِلْكَ ساتو من سوسرا سوئٹزر لینڈ تلک ساتو من سوسر ہادہ بھائی یہ گھر ہے کہنا ہو یہ گھر انجینئر کا ہے پھر کیا کہیں گے ہادل بی تو لوہندی سی ہادل لل سی یہ گھر انجینئر کے لیے ہے یا کہیں گے انجینئر کا ہے ہادل بہت لل موہندی سی یہ قلم ہے بتائیے اگر کہنا ہو یہ قلم عباس کا ہے پھر کیا کہیں گے بس کالام سے پہلے الفلام لگا دیجئے ہاض کالام لباسن رلی کا راجول وہ آدمی ہے بتائیے کہنا ہو وہ آدمی معذن ہے پھر کیا کہیں گے کہ راجول راجول معزدین حاض ہی بن یہ انڈا ہے کہنا ہو یہ انڈا بڑا ہے پھر کیا کہیں گے ہاض ہل بے حاض البید آ جائے گا ہاضی الب ملا کے کیا لکھیں اور پڑھیں گے ہاض ہل یہ انڈا کبیر بڑا ہے ہارا اور یہ رومال ہے کہنا ہو یہ رومال میلا ہے تو ان سے پہلے ال آ جائے گا الفلام تو کیا بن جائے گا حاض من دلو و سخن حاضل من و سخن حاضی حقیبتن یہ بیگ ہے کہنا ہو یہ بیگ ہے کے بغیر تو حقیبت سے پہلے کیا لگا دیں گے الفلام تو کیا ہو جائے گا پھر حاضی الحقیبت ملا کے کیا پڑھیں گے حاضل حکیبت لل یہ بیگ استاد کا ہے تمرین رقم اربا مشک نمبر چار اقرا پڑھیے المثال الاتی آنے والی مثال کو ثم پھر بنائیے اص تن سوالات و اج اور جوابات مثلا ہو اس جیسے اصل جمع ہے سوال کی اور اج جمع ہے جواب کی مثال کیا ہے لمن من لام لیے من کون لیکن لمن کا ترجمہ کون کے لیے کی بجائے کیا کریں گے کس کے لیے بلکہ کس کے لیے کی بجائے بھی اردو زبان کی پریپوزیشن میں کیا ہوگا کس کی لمن ہادل كتاب یہ کتاب کس کی ہے کہنا ہو یہ کتاب محمد کی ہے تو کیا کہیں گے ہادل کتاب لمحمدن ہم ہادل لمحمدن علم آگے سوال اور جواب سنتے جائیے کہنا ہو یہ قلم کس کا ہے تو کہیں گے لمن ہادل کلم کہنا ہو یہ قلم عباس کا ہے تو کہیں گے ہادل کلم عباسن کہنا ہو یہ چابی کس کی ہے تو کہیں گے لمن ہادل مفتاح کہنا ہو یہ چابی علی کی ہے تو کیا کہیں گے ہادل مفتاح لے علی یہ گاڑی کس کی ہے لمن ہا دس سیاح لمن ہا دیا رتو کہنا ہو یہ گاڑی پرنسپل کی ہے تو کیا کہیں گے ہا د سیا رو لری ہا د سیا رتو لے گائے کس کی ہے لمن ہا دے ہل بک اور لمن ہا دل بک اور یہ گائے کسان کی ہے ہا دل بکورا تو لا ہل یہ لگ کس کا ہے لمن ہاج ہل لمن ہاض ہل یہ بیگ استاد کا ہے ہاض ہل حکیبت لل مدر رسی ہل یہ کرسی کس کی ہے لمن ہا زل یو یہ کرسی امار کی ہے ہاضل کرسی یو یہ بطخ کس کی ہے لمن ہاج ہل بت لکھا ہوا آپ کے سامنے لمن ہاج ہل بت یہ بتخ کس کی ہے یہ بطخ کسان کی بیٹی کی ہے کیا کہیں گے ہا د ہل بنت فلاح بنتی بیٹی الفی کسان یہ گھڑی کس کی ہے لمن ہاد ہتو کہنا ہو یہ گھڑی پرنسپل کے بیٹے کی ہے تو کیا کہیں گے ہاد ہل مدیری ملا کے کیا پڑھیں گے لب نیل مدیری ہار ہل مدیری یہ گھری پرنسپل کے بیٹے کی ہے یہ گھر کس کا ہے لمن ہاضل بے یہ گھر ڈاکٹر کا ہے ہاضل بے تو بی, بی ہاض بت یہ چمچ کس کا ہے لکھا ہوا آپ کے سامنے لمن ہاض ہل مل اکتو لا دل مل آل مل آک کیا کر میں گولتا ہے مونز اس لیے ہاض ہی استعمال ہوا لمن ہاض ہل مل ہو یہ چمچ طالب علم کا ہے تو کیا کہیں گے ہاض ہل مل لاض ہل مل آکا تو تمرین رقم خمسا مشق نمبر پانچ کا غور کیجئے المسلا تل آتی آنے والی مثالوں پہ البئی تو فل من البئی الى الب المستشفى المستفی المستشفى من المستشفى الى المستشفى جو فرق نظر آ رہا ہے ہمیں ان دونوں مثالوں میں فل بیتی اور فل مستشفا میں وہ کیا ہے کہ اوپر البیتو کے آخر میں فی کی وجہ سے زیر آ گئی ہے لیکن نیچے المستفا کے آخر میں فی کی وجہ سے زیر نہیں آ سکی المستفا کہتے ہیں ہسپتال کو شفا خانہ لفظی معنی اس کا ہے شفا طلب کرنے یا شفا حاصل کرنے کی جگہ جو حالت المستفیٰ کی فی سے پہلے تھی وہی فی کے آنے کے بعد رہی لیکن البیتو میں ایسا نہیں ہے البیتو کی جو حالت فی سے پہلے تھی وہی حالت فی کے آنے کے بعد نہیں رہی بلکہ اس کے آخر میں کیا آ گئی ہے زیر دونوں اسموں کے لیے دو الگ الگ اصطلاحات استعمال ہوتی ہیں جس اسم کی حالت بدل جائے اس کو کیا کہتے ہیں مورب اور جس کی نہ بدلے اس کو کیا کہتے ہیں مبنی تو ال پڑھ چکے ہم جس اسم کے آخر میں کھڑی زبر ہو یا الف ہو وہ اسم کیا ہوتا ہے مبنی جس اسم کے آخر میں کھڑی زبر ہو یا الف ہو کھڑی زبر بھی اصل میں قائم مقام ہوتی ہے الف کے اس کی حالت نہیں بدلتی اس کو مبنی کہتے ہیں وہ چینج نہیں ہوتا چنانچہ المستفا سے پہلے فی آ گیا تو فلمستفا ہی نہیں پڑیں گے فلمستفا یہ بلکہ فلمستفا اسی طرح رہے گا امریکہ فی امریکہ ہی نہیں کہیں گے بلکہ فی امریکہ من امریکہ الا امریکہ المانیہ جرمنی فی المانیہ جرمنی میں من المانیہ جرمنی سے الا المانیہ جرمنی کی طرف اکرا وقت تو پڑھیے اور لکھیے حادت طبیب من انکل طرح یہ ڈاکٹر انگلینڈ سے ہے انگلینڈ سے تعلق رکھتا ہے من الہ حامد فرانس کی طرف گیا یا کہہ لیجیے الا کا ترجمہ کیے بغیر حامد فرانس گیا الہ ایک ایسی پریپوزیشن ہے جس کا اردو زبان میں ترجمہ کرنا ضروری نہیں ہوتا بعض جملوں میں جس طرح انگلش میں ایون ٹو وہ اپنے گھر کی طرف کی بجائے کیا کہہ دیتے ہیں وہ اپنے گھر گیا رہابہ حامد الہ الا فرنسا حامد فرانس گیا محمود المریضن محمود بیمار ہے فلمستفا وہ اب اس وقت فل مستشفی ہسپتال میں ہے راہبہ عبداللہ من المانیہ الہ انکل طرح عبداللہ جرمنی سے انگلینڈ گیا انگلینڈ کی طرف گیا کہنا ضروری نہیں ہے عبداللہ جرمنی سے انگلینڈ گیا حاضل کتاب العیسیٰ یہ کتاب عیسیٰ کی ہے وہ ذالق الکتاب اور وہ کتاب موسیٰ کی ہے حاضل محند من امریکہ یہ انجینئر امریکہ سے ہے یا منع کریں گے امریکہ کا ہے تمرین اور رقم سطح مشک نمبر چھ اکرا پڑھیے تو امام طالب بورڈ طالب علم کے سامنے ہے وہ ہی خلف المدرسی اور وہ استاد کے پیچھے ہے این سیارت المدرسی استاد کی گاڑی کہاں ہے ہیا امام المد وہ اسکول کے سامنے ہے این بیت الای امام کا گھر کہاں ہے بیت المامی خلفل مسجدی امام کا گھر مسجد کے پیچھے ہے اینا جالا سا حامدن حامد کہاں بیٹھا جالا سا خلف محمودن وہ محمود کے پیچھے بیٹھا راہبا امار المسجد امار مسجد کی طرف یا علا کا ترجمہ کیے بغیر کہیں گے امار مسجد گیا وہ جلسہ عمل میں اور وہ محراب کے سامنے بیٹھا رب العالمین